اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فی الارض اللہ علی اللہ رزقها فی کتاب مبین اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سوپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے وَلَئِن أخرنا عنهم العذاب يوم عنهم ما به اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استحضا کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی ولا ان سام او سم کپور اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نرمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نہ امید اور نہ شکڑا ہو جاتا ہے وَلَئِنْ نَعْمًا أَبْعَدَ بَاللَّا أَمَسَّتْهُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ <فَقُورًا> اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مدہ چکھائے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آ سب سختیاں اس سے دور ہو گئیں بے شک وہ خوشیاں بنانے والا اور فخر کرنے والا ہے ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نے جن کے لیے بخش اور اجر عظیم ہے فلاح اللہ کا تاریخ و بہ سدر کا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه الملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگاہ بان ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس چیز کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے من کا نیور عید الحات دنیا وزین فیل فی ہا وم فی ہا لا بخص جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہو ہم ان کے اعمال کا بدلا انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق ترفی نہیں کی جاتی اُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَعْبِطَ مَا سَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ هُوَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَانَّارُ مَوْعِدُهُ فلاق ربی کا اکثر سلا من الناس لا بلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسا کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے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 اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کس کرے ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن کے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کرنی چاہتے ہیں اور وہ آخر سے بھی انکار کرتے ہیں لا لهم من دون مع من اولیاء میل لهم العذاب ما كانوا یستون السمع وما كانوا یوب یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے خم ہوں مکان ہوں یفسو یہی ہے جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا جن ہوں بلاش بھائی یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے آج کی یہی صاحب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے مسل فریقل اماول اسکو دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا بڑا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اور ہم نے نوم کو ان کی, قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عزاب علیم کا خوف ہے فقالی رونا ومان کم علین فضل بل تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروں وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تام سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمَّ يَتَـى عَلَيْكُم أَن تُكْرِهُوا مَحَاوَاكُمْ أَن تُمِلُّوا انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوچھیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لئے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کے اس سے ناخش ہو رہے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْئِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ال اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے و زر کا خواہاں نہیں ہوں میرا سرا تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان ہی لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو ويا قوم من ينشرني من الله ان ترتضهم افلا تذكرون ولا اقول لكم ان عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں قد فأتنا بما تعدنا ان من انہوں نے کہا کہ نو تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو <بِمُعْجِزِينَ> لو نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے ولا ان فل کم سہی انہل کم ان کا نواہ کم ارب کم و الیه ترجعون اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ام یقولون افتر اهو قل ان افتر ایت ہو فعلی اجرامی وانا بری ما تجرمون کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا دیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا دیا ہے تو میرے گناہ کا ببال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بڑی ذمہ ہوں اوی یا علا نو لینا تب تما کا نو یا فلو اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤنا اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے كَمَا تسخر تو کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخور کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخور کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسر کریں گے فَسَوْفَ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 یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نور کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے بسمل ہی مجرے ان لغفور نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بسنے والا مہربان ہے وہیری موجی کلو کا نفی مزری یا ولا مع اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھی گویا پہاڑ تھے اس وقت نور نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہونا جب لا اليوم من اللہ من اس نے کہا کہ میں بھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آہائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا وَقِيلَ لَيَا أَرْضُ بِالْعَيْنَاتِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَفِيضَ الْمَاءُ قُضِيَ الْأَمْرُ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بعدا للقوم اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان ہم جا تو پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو حجودی پر جا ٹھیری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر دھانت وَنَا دَعْنُوْهُ الْرَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو سب سے بہتر حاکم ہے قولا قولا اللہ نے فرمایا کہ نو وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو نا افعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنوان میں نے کہا پرور ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا سلام کم وَأُمَمْ سَنْمَتِّعُهُمْ سُمَّ مِنَّ عَلی. حکم ہوا کہ نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتراؤ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا تل کمن باغ وَلَا قَوْمُكَ کم قَبْلِ کم کمن إِنَّ الْعَاقِبَةَ فسبر یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرح بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی تو صبر کرو کے انجام پرہیز گاروں ہی کا بھلا ہے اور ہم نے آگ کی طرف ان کے بھائی ہُو کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو قوم لا اجرا ان افلا تعقلو میری قوم، میں اس باد نصیحت کا تم سے کچھ سرا نہیں مانتا میرا سرا تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں وہ یا کو مستر کم سمئی کمارا عليكم و الى قوتكم ولا تتولو اور اے قوم اپنے پر بخش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور دیکھو گناگار بن کر روگردانی نہ کرو نبھی وہ بولے ہو تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں تلا قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ ان أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا کو ہم تو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں من یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تجویز کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو اللہ ان اللہ ان میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پرور دگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے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 اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگاہ پان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا من عذاب اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُ لَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ کا یہ وہی آدھی جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا جی دنیا دود تو اس دنیا میں بھی لعنہ تم کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو ہوت کی قومیات پر پھٹکار ہے وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وأَ شعكم من الأرض واستتَغك فيه فطق في رووه ثموب إليدى إ رّ قيب مجيب. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے وقف مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَغْجُوبًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا إِنَّ نَحْنُ عَبْدٌ مَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لفي شك مما انہوں نے کہا کہ سوالے اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئی کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قدی شباہ ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْسُر فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ حَسَيْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرُ سوالے نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو وَياَا قَوْ مهذِهِينَا قَطُ اللهَّه لَكُمْ آيَة فَذَرُهاَا تَأكُلْ فيِي أَْضِل جِ وَلاَا تَُّوهَا وََا تَُّه بِسُ إ فَيَأخُذَكُم عَذَابُم قَرب اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی موجودہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا فقروہ فقالت مت کم سلاست أَيَّا مِن مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی تو سالے نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا امرونا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے سوالے کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ فر اب سمود اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوہدے پڑے رہ گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے وَلَقَدْ جَاءَتُ قَالَ سَلَامٌ فَمَا اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بشرا لے آئے لوٹ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں یاقوب اور ابراہیم کی بیوی بی جو پاس کھڑی تھی ہس پڑی تو ہم نے اس کو اس کی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی خوشخبری دیتا بال شیخا شی اماجیب اس نے کہا اے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے من امر اللہ رحمت اللہ اہل انہو حمید مجید انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے فلم ابراہیم الروع في قوم لوت جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوت کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے ان ابراہیم بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے ابراہیم آتی اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر آزاد آنے والا ہے جو کبھی نہیں ڈلنے کا لو سی اب ہم وبیم زرا لہذا اور جب ہمارے فرشتے لوٹ کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمنا کو تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے جا ابو کم ہو رہا کب لو کانو یا لومی الا بنا تی ہوں ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ سمی کمرجرشید اور لوت کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے ہی کیا کرتے تھے۔ لوت نے کہا کہ اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوئی ہو تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہوا رکنی شدید لوت نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا وَاليلُ يغشاكم وَالنهارُ يَغشاكم إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْلِمْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَأَسْلِمْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا مَرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إن فرشتوں نے کہا کہ لوت ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تم کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی بی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے فلم مِّن جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بت یعنی پیدر پہ ٹنکری رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ جن پر تمہارے پرور بگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں بنیاد اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تمہیں ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا وَيَا قَوْمِ أَوْفُ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور قوم ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھیرو بقیت اللہ خیر لکم انکم تم مؤمنین وما ان علیکم بحفیظ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا بار نہیں اصلاتك ما آباؤنا او أَن بار فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ام لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ انہوں نے کہا شوید کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہماری باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہے تو نہ کریں تو تم بڑے نرم دل اور راست باز ہو قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ ان كُمْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَرَضَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وما أريد ان خالیف کم الا انا کم انسلاح انلاح مستت علا بلا الکل تو نیب انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے توفیق کا مل اللہ ہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ويا قوم لا يجري منكم فقاتي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہوت کی قوم یا سالے کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں ربكم ثم توبوا ان رحیم ودود۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے لولا راہ و جمنا کما لینا بھی عزیز انہوں نے کہا کہ شاید تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو انہوں نے کہا کہ قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیچ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے محکم رقیب اور برادران مل لگ, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ غلام اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شاید کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگار نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سموت پر پھٹکار تھی سلام موسا بھی آیا و سلطانی اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا الا فر اون فتب امرا امرو فر نبی رشید یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے لم قیامت الْمَرْفُودِ اور اس جہان میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی جی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے لالی مِنْ أَنْبَاءِ ار قرآن عَلَيْكَ علی كمن ہاقو یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے باس تو باقی ہیں اور باس کا تحس نہحس ہو گیا الَّتِي يَدْعُونَ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 اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سفا پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے کابی کا ان تم علیم شدید اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے ان کا یوم کا یومم مشرود ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے وہ مانو محدود اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں يَوْمَ يَأْتِ لَا نفس نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور دھارنا ہوگا مایورید اور جب تک آسمان اور زمین ہے اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوز اور جو نیک بقت ہوں گے وہ بحیث میں داخل کیے جائیں گے اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی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 تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم دینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا وإنهم في شك منهم مريب اور ہم نے موسی کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبع میں پڑے ہوئے ہیں وإن كل لمّا ليوفي إنهم ربك أهملهم إنه بما يحملون کبیر اور تبارہ پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے اس پر آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہیں اور ہست تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ گی اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی ذلك ذكرا فإن يضيع عجر المحسنين اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی سا میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور سبر کیے رہو کہ اللہ نیکاروں کا اج نہیں کرتا فلَول كان منن الْ القُرون منن قَكمُ أُ بَقية يهاونعَ الفَساد في الأرض ين حنعَ الفَساد في الأرض إلا قلَ م من أَ جينا مننهُ وَتَّبععَ الذيين ظَلَمُ ما أتف فيه وَكوا مجرمين تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوشمن کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں ایش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار کار ہوں اذراہ ظلم تباہ کر دے ربك لجعل الناس امتاً ولا اشا ابو کل واحد ولا یزالو نختلفین اللہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ رَبِّكَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں اور نتیجے کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں محبو کبھی اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے راتل کا آیات یہ کتاب روشن کی آئے تھے قرآن اللہ کم تعطلون ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازر کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو نسو علیہ کا احسن القی ماں اوحا ذل قرآن وم تمن کبلی فلی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھی ابھی ساجد جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چالیں چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کزاری کا یج تبی کا ربو کا ویو علیم کا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ اور مبتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یاقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے لقد کا نفیو صف و ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں احو احبو الا ابینا و نسبہ ابانا لفیم یوسف اب رحو ار یخل وجہ ابی کم لكم وجه من بعده قوماً جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ ابا سری غلطی پر ہیں تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے قائل منهم لا تقتلوا يوسف في بعد تم پاڑلین ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو کو اب انا مالک لا تامن یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور ارسلهم معنا غدا يرتح ويلاعب وانما له لحافظون کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگاہ ہیں أَن به أَن يَأْكُلَهُ وَأَنتُمَ عَنْهُ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمنا کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے خاص وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے فلم الجب إِلَيْهِ وَهُمْ لَا <يَشْعُون> غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وہی کی کچھ خبر نہ ہوگی وجا اباہوں عشا کو یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اولو یا ابانا انبنا نستبی قوت رکنا یوسف متا يوسف عند الذئب وما انت بمؤمن ولو كنا اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو وہ ہم سچ ہی کہتے ہوں بابر نہیں کریں گے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 اور ان کی کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے و قال غلام وَأَصَرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا ذہی قسمت یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا شرم بخش اور اس کو تھوڑی زی قیمت یعنی چند دراموں میں بیچ ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا وقال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 اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام جو تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو اجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ورابدت ہلتی ہوا فی بیت ہا عن نفس ہی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوای انہو لا یفلح الظالمون تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے وَلَقَدْ حمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّعَى بُرحَانَ رَبِّهِ ح اور اس عورت نے ان کا قبض کیا اور انہوں نے اس کا قز کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے وسط الباب وقدت کمی سہو مندرم و الفیا سال باب قالت ماں جزا امن البی القصور انگن اداب او علی اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے جو اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے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 یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کُرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے فلم کئی کم کئی دک جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے وقال ترابد فتاها عن قد شغفها حبا اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صحیح گمراہی میں ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُم مَّتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا انہاز علام کم کریم جب دلی خان نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے قالت عن ولئن لم يفعل ما آمره من تب دلی خان نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور دلیل ہوگا کوالاسی جنو احبو علئی علیہ و علّہ تصریف عنی کئی دہ اصب علیہ و من جاہلی یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا له ربه فصرف عنه انه هو تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے ثم بدا لهم من بعد ما حين پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں و دخلا مہ سیار الاحدما سمرا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 اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجیے کہ ہم تمہیں نکوکار دیکھتے ہیں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 یوسف نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں ابراہیم ماک نلنا شری کبنگ سی واسکرو اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شاعر نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا ساحی بر باب متفر میرے خانے کے رفیقو بھلا کئی کئی جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتاب ماتون اسماں تمہ تم و آبا کم اکثر ماں تربو دون میندونی علہ اسم ان آبا اُکم ان آباؤ کم ماں انہ بین سلطان ان حکم علہ علا امر علا تربو دور علہ علا الدین القیم اکثر الناس لا جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان میرے جیل خانے کے غفیق ہو. تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سودی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے جو امر تو مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنصَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِسَ فِي السِّجْ اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے وَقَالَ الْمَلْكُ إِنِّي يأكلهُ الن صبُ إ غجاافُ وبغَسُ بولاتٍ خضر وأخَريا بسات يا أيهاَا الملاغُ أفْطون في رووبيا يئِن قم للرؤيا تعبرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا چاہوں کہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں اور سات خوشے شبد ہیں اور سات خشک اثردارو اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ احلام وما انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ان أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِلِهِ فَأَرْسِلُونَ اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتا سکتا ہوں مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دے دیجئے يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياكلهم نصبع عجاج ياكلهم نصبع عجاج وسبع سنبلات خضر واخرها يابسات لعل لي اورد علما في لعلهم يعلمون غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور ساتھ سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے فما حسدتم الا انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متوطر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْسِنُونَ پھر اس کے بعد خوشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے فی آسرون پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میں برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے وہ ملک بھی بالون س یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ جب کاشد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ يُوسُفَ فَعَنِ النَّفْسِهِ قُلْنَا هَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ إِنْ كُنْتُ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بول اٹھی کہ ہاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی عورت نے کہا سچی بات تو ظاہر ہوئی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے ذلك یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیچ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو بڑا نہیں کرتا صدق اللہ مولانا حضرت مولانا شام الانوی بارہویں پارے کی تلاوت اور ترجمہ مولانا سلیم الدین شمسی فرما رہے تھے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین